حج کی تاقیر اور اسے چھوڑ دینے کی بہت شدید واعید آئی ہے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الحج جس انسان پر حج فرض ہو جائے پلیہ تاجل اسے چاہیے کہ جلدی کرے حج کے لیے یعنی جس سال فرض ہو جائے اسی سال حج کو کرنا چاہیے اگر تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کسی ایسی وجہ سے تاخیر کر دے جو وجہ واقعی شرعن قابل اعتبار ہے اور اگر اس نے ویسے ہی تاخیر کر دی بغیر کسی شرح حصر کے تو پھر جب وہ حج کرنے جائے گا تو انشاءاللہ اللہ اس حج سے اس کا گناہ اگر اللہ چاہے گا تو ثابت کر دے گا اگر خدا چاہے گا تو معاف فرما دے گا جیسے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر حج فرض ہو گیا تھا جب آپ مدینہ منورہ میں تھے فتح مکہ کے بعد لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو ہجری کو حج نہیں کیا دس ہجری کو تشریف لے گئے آٹھ اور نو کے جو دو, دو سال آپ نے چھوڑ دیے ہیں یہ حنفی فکہ کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ شون اگر کوئی عذر پیش آ جائے تو پھر مکہ مکرمہ میں داخلہ اگر نہ ہو سکے تو اس پہ حج فرش نہیں رہتا جب بھی حالات ٹھیک ہوں پھر وہ حج کرے گا اور یہ حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فعل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے دو سال حج کو موخر فرما دیا اور پھر تیسرے برس جا کے حج کیا کیونکہ آٹھ ہجری اور نو ہجری کا جو حج تھا اس میں کافر اور مسلمان سب لوگ جمع تھے آٹھ میں تو زیادہ تھے اور نو میں اس سے کم ہو گئے تھے مشرک اور 10 حج سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ نو میں یہ اعلان کروا دیا تھا کہ آئندہ برس کوئی مشرق حج کے لیے نہیں آ سکے گا اور کوئی بھی کوئی بھی بغیر لباس کے خدا کے گھر میں حاضری نہیں دے سکے گا تو یہ وجہ تھیں یہ وجود تھیں جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وجوہ کی بنیاد پر حج کو دو سال مؤخر کیا تو اس کی یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ فلیت اجل اسے چاہیے کہ جلدی کرے تو مطلب اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ حج اسی سال کر لے جس سال اس پر فرض ہوا ہے اور اس مسئلے کی, اس اس کی تفصیل آگے کو آ رہی رست ابو امامہ رضی اللہ ان کی روایت داروی میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو کسی ضروری چیز نے یا ظالم بادشاہ نے یا شدید مرض ہو گیا اس نے حج سے روک دیا تو ٹھیک اور اگر کوئی شرم ضرورت بھی نہیں ہے بادشاہ حکمران ظالم ہوئے یعنی ایسے ظالم جو حج پہ جانے پہ پابندی لگا دیں ویسے تو ظالم حکمران اب بھی ہیں پہلے بھی ہوتے تھے اب بھی تھوڑا سلم ہو رہا ہے یہ سب ظالم لوگ ہوتے ہی ہیں لیکن وہ جو حج پہ جانے میں رکاوٹ بنا دے اس ظالم کا ذکر فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایسا شدید مرض جس نے حج پر جانے سے انسان کو روک نہیں دیا تو پھر وہ آدمی اگر حج پر نہیں جاتا اور مر جائے تو ارشاد فرمایا کہ ان شا یہودینسرانی پھر عیسائی ہو کر مرے یہودی ہو کر مرے اس سمت میں سے نہیں مر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کس قدر سخت وعید ہے کہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جن پر حج حج فرض ہو چکا ہے اور محس سستی دنیا کی غرضیں اس وجہ سے حج ادا نہیں کرتے یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ موت کا تو کسی وقت پتہ نہیں ہے ایسے نہ ہو موت آ جائے اور تم پھر اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر مرو تمہارا خاتمہ ہی بالخیر نہ ہو اس لیے جب حج فرض ہو جائے تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے حج کر لینا چاہیے عمر میں ایک ہی بات تو کرنا ہے